الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ولا أكبر بإذن الله سليم محمد وآله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم ولقل أرسلنا هِيَ سَبُودَ أَقَامُوا صَالِحًا أَلْيَوْمَ بُذُلُوا وَهَفَذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ أَلَا يَا قَوْمِ لِمَ تَسَاعَدُلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ عَلَّلَكُمْ تُرْحَمُونَ میں نے آپ کے سامنے سورا ان نبل میں سے دو آیات پڑھی ہیں جس کے آگے بھی سلسلہ جاری ہے یہ سار علیہ سلاط و سلام کے تبود کی طرف مبوس ہونے کا ذکر ہے ہم نے فالح کو سمود کی طرف جو ان کا بھائی تھا مبوس کیا نبی بنا کر رسول بنا کر آنے اللہ رسالت کے پیغام کو انتہائی جامع الفاظ میں ربض الجلال والاکرام نے خداصت البیاں فرما دیا کہ رسول کس لیے مبوس ہوتے آنے عبود اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو پیضا ہُن فریقان یک بس جب اس نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا اس دعوت کو لے کر معاشرہ میں کھڑا ہوا تو لوگ دو فریقوں کو تقسیم ہو گئے ایک اس دعوت کو نبیگ کہنے والے ایک اس دعوت کا انکار کرنے والے اور پھر انکار کرنے والوں کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو کام بناتے تھے جیسے آج ہے اللہ الرحمان الرحیم ہے ورب العالمین ہے صرف رب المسلمین نہیں وہ اپنے کافر بندوں کو بھی معلم دیتا ہے کہ اپنا پیمانہ بھر لے اور ان میں کئی ایک اسلام میں داخل ہوتے اور نجاز پاتے جب کہ امبیا کی دعوت آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہی ہوتی جبکہ جا مسل قسم کی کشمکش برپا ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر یہ بات اٹھ کھڑی ہوتی ہے ہر طرف سے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا وہ مخلوق جو نبی بیان کرتا علیہ الصلاۃسلام اس کے مطابق تو ہم شرک پر نہیں نہیں ہمارے آبا و اجداد کے شرک پر تھے سب ہی صالحین تھے ہم حق پر اور اس میں اللہ تعالی جب مہلت دیتا ہے اور انبیاء بیا اور رسول علیہ وسلاۃ وسلام اور ان کے سچے ساتھی آزمائے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی غربت ان کی تعداد کی کمی ان کے اسباب کی کمی اور ان لوگوں کی معاشرے میں کم حیثیت ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالتی ہے اللہ کی رحمت ان کے لیے فتنہ نہ بن جاتی اور پھر یہ انہیں کہتے ہیں یا صالح انہوں نے کہا اے صالح لے اس کو جو تو ہمیں ڈراتا رہتا جو ہمیں تو دیتا اور دراتا اس کو اگر رسول ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے تو یہ ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ہم پر عذاب لے کالا میری قوم ہو کیوں حسنا کی طرف نہیں بڑھتے بھلائی اور نجات کی طرف کیوں نہیں بڑھتے لولا تس تنگ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے استغبار کر لیتے جب میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں لا تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے آج بھی یہی بات ہے اور تاریخ اسلام اس کی شہادت دیتی ہمیشہ یہی بات ہوئی کہ لوگ کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں پھر اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ مدد کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں اور شکست کے آثار بھی وہ نمایاں نہیں ہیں اس کے باوجود آج کے شریفی جنگ میں یہی بات کہی جا رہی ہے پے تینہ بھی ماتا ہے جس کا وعدہ دے تو لاؤ پھر اللہ کو, کو تمہاری مدد کرے اگر تم ہی اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہو اور اہل حق ہو اور اب طائے منصورہ ہو تو پھر منصورہ تو فتح یاب ہوتا ہے کدھر گئی نسرت یہ تانا پہلی قوموں نے ہم دیا اور غسل کو لیا اس کے بعد دیکھیے ہم تو اپنے امور زندگی میں اپنے معاملات میں اور اپنے قومی مختلف میدانوں میں حوصل دیکھتے اور اور جو تیرے ساتھ ہے تو ساری جماعت لے کر ایک اختراط کا باعث بنا قوم میں تو نے پھاڑ کے رکھ دیا قوم کو دو فریقوں میں قوم کو اکھاڑ کے رکھ دیا آج بھی یہی کہا جائے دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی جس کو اپنے مفادات کے تحت پہلے جہاد کہہ چکے تھے ہمیشہ ایسے توحید جب بھی اٹھے خالص توحید کو لے کر اسے افطرات کہا گیا اسے فساد کہا گیا جبکہ یہ فساد کو مٹانے والی چیز عند کہا تمہاری تو برکت یہ تو اللہ کی طرف سے یہ تو کسی ایک شخص کی طرف سے مخلوق کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی بل ان قوم تخت بلکہ تم آزمائے گئے فتنہ میں ڈالے گئے لوگ کو تمہیں محلت نے برباد کر دیا اور شہر کے اندر نو جماعتیں تھی اور نو گروہ تھے نو سردار تھے جو فتنہ اور فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں ہونے دیتے ہمیشہ سرگر بن جایا کرتے ہیں انبیاء اور غسل کی دعوت کے مقابلے میں ان لوگوں کو لیڈرشپ مل جاتی ہے جو ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ابو سفیان کو دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو سب سالاری پر نافذ کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے یہ ریوارڈ ملا یہی یہ ہوا کرتا ہے آپ دیکھیے ان کی جراط اللہ کے سامنے اور اپنی قوم کو اٹھانے کا طریقہ کالو تقاص ابو ہم رات کو دھوا بولتے ہیں اس پر اور اس کے اہل خانہ پر شاہدنا ولیوں کو اس کے رشتہ داروں کو برادری کو کہہ دیں گے ہمیں نہیں پتا یہ کس وقت کس ایک طریقہ ہے پھر ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو پتہ ہی نہیں چاہے اور ہم اپنے اس دعوے میں سچے یہ اس وقت کہا جب صالح نے ان کو کہا کہ تین دن زمین میں کافی لو مہلت ہے تمہیں کی کونچے کاٹنے کے بعد اور تین دن کے بعد کہتا ہے مکرم کا لا یشکر ایک چال چلنے کا ارادہ کیا اور ہم نے بھی چال چلی خوبی مکر خفیہ تدبیر کو کہتے اور وہ بالکل اس کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کی پکڑ ان کو کہاں سے آئے گی دیکھ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا ہم نے مٹا کر رکھ دیا ملیا بیٹ کر دیا ان نو لیڈروں کو اور ان کی قوم کو سارے کے سارے ملیا بیٹ ہو گئے پھر اس کے بعد کیا منظر تھا یہی تھا یہ ان کے گھر تھے جو خالی پڑے تھے ان میں ہی کوئی نہیں تھا برباد کرتے ہیں حقیقت کو پہچانتے عقل کو استعمال کرتے ان کے لیے اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور جو متقی تھے یہ ایک نبی کا قصہ ہے اور امبیا اور کے تمام قصے اسی طرح ان کی دعوت بھی یہ ہے الے عبد اللہ تعاون اللہ کی عبادت کرو اور تعاون سے اجتناب کرو اور جب بھی کوئی نبی آیا اس کے بعد قوم دو میں تقسیم ہوئی اور یہ دعوت کے کامیابی سے اور انتہائی جو اور قربانی کے ساتھ اٹھائے جانے کا نتیجہ ہے اور یہی مطلوب ہے جیسے قرآن میں آتا یہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں آن نابع العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو اس سرگرمی کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہوئے اپنی جماعت کے ساتھ مل کر اٹھایا کہ اتنی گرما گرم ہوگی کہ گھر گھر یہی کہانی تھی کہ قیامت کیا ہے کیا وہ آنے والی ہے کیا اس میں صرف یہ اور اس کے ساتھی جو ہیں اور اس کو ماننے والے نجات پائیں گے یا دوسرے لوگ بھی نجات پائیں گے ہمارے بڑوں کا کیا بنے گا کیا وہ سب غلط راستے پر تھے یعنی جگہ جگہ یہ مسئلہ اہمیت پکڑ لے یہ کب اہمیت پکڑتا جب اس کی بنیاد پر جاہمیت کے اندر رہتے ہوئے گدر تو اندھیروں کے اندر رہتے ہوئے لوگ اہل ایمان کا طریقہ چلنا شروع ہو جاتے زندگی کے ہر میدان میں صرف مسجد میں نہیں مسجد میں تو توحید اور سنت کی بات ہے مسجد میں تو ایک چھوٹے چھوٹے معاملے میں سنت کا خیال رکھا جائے ہر کہ جوتا اتارنے والا مجھے یاد ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے بزرگ کو کہ جب میں نے جوتا اتارا تو انہوں نے بہت اچھی بات کی ان کا بہت بڑی غلطی کی آپ نے تو میں گھبرا گیا انہوں نے ان کہا آپ نے پہلے دائیں جوتا اتارا الحمد للہ ایسے بزرگ نعمات ہیں مگر یہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے توحید و سنت توحید و سنت زندگی کے ہر میدان پر حاوی ہو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوتا ہے پھر یہ پیغام اہل اسلام کے منہج کی وجہ سے جس پر وہ چائے ہوئے ہیں میدان سیاست میں میدان تجارت میں میدان جنگ میں میدانِ تعزیرات میں میدانِ ثقافت میں تہذیب میں میدانِ تعلیم میں پھر پتہ چلتا ہے اسلام کون ہے اسلام کیا ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں ہاں بخاب لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہزب اللہ ابرض ہو جاتی ہے کل کا سامنے ہے حزب الشعان اپنی پہچان کروانا شروع کر دیتی ہے دوستی اور دشمنی کا ماریا یہ فرض عید ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اہل اسلام کا آدمی دوست بن جائے اور ان کی صف میں کھڑا ہو جائے اہل کفر کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرے اور ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتی. یہ ہر نبی کی دعوت پر ہوا اور اللہ نے فرمایا وہ اللہ وہی ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا فرد کم کافر محبت کی تقسیم یہ تقسیم لا ہے اور انبیاء بیا رسل کے وقت تقسیم صرف نبی کو ماننے والے اور نبی کو نہ ماننے والے علیہ کی شکل میں ہوتی مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ایک آزمائش آتی اور ایک آسانی آتی آسانی اس اعتبار سے کہ مختلف فرق جو نبی علیہ سلاۃ السلام کو مان کر گمراہی پھیلانے کے لیے اٹھتے ہیں وہ بہت سی بنیادی چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر داخل ہونا اور ان کو بات پہنچانا آسان ہو جاتا ہے اور ایک دوسری آزمائش یہ جی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں رسول کو مان رہے ہوتے ہیں علیہ کو اسلام اسلام کو کیونکہ ہمیشہ جو بھی دین رہا وہ اسلام ہی تھا شریعتیں بدلتی رہی دین اسلام ہی تھا وہ اسلام کو ماننے والے ہوتے ہیں اور اسلام کے علم والے ہوتے ہیں ان سے زیادہ جو خالص اسلام کو لے کر اٹھ کر کھڑے ہو اور وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اسی لیے محمد عبد البہ رحما اللہ کشمش میں کہتے کہ اے سچے لوگ حق کا ساتھ دینے والوں حق کے لیے کھڑے ہونے والوں مجھے تمہارے और اور تمہاری और اور تمہارے میدان میں اترنے پر تو کوئی کسی قسم کا گلا نہیں ہے مجھے ڈر ہے تو اسی بات پر کہ تم ہتھیاروں کے بغیر میدان میں اتر چکے ہو تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے اور اسلحہ سے مراد وہ علم لے رہے ہیں اور کہا یہود اردو نسارہ جو نبی علیہ سلام کے مقابلے میں ڈٹ دے فرفو بما عندہم انہیں اپنے علم کا خراب تھا ان میں علماء بہت اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ میری امت میں بھی ایک کے. یعنی کہ سارے کفار ہیں. امت سے ہے اور میں مختلف کا مختلف حال ہے ہو سکتا ہے بعض کفر سری تک پہنچ کے بلت سے خارج ہو چکے ہو اور بعض وہ ہو جو اجتہادی غلطی کی وجہ سے شبہات میں داخل ہو اور ایک اجر بھی, انہیں بھی جائے. مختلف لوگ ہیں مگر ان کو گمراہی کا نام دیا اور وہ جماعت ہے وہ جماعت کے ساتھ رہنے والے ہیں. وہ جماعت جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے جس پر آج میں ہوں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ کیا خوبصورت دلیل دی اور ہے کہ اگر یہ راستہ محفوظ نہیں رہنا تھا قیامت تک تو یہ فرمانا بالکل بے مقصد ہے جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ معلوم ہوا کہ ان کا راستہ آج بھی محفوظ و معمون ہے اور آج بھی اسے جاننا کچھ مشکل نہیں میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا حق بخاری مسلم کی اور دیگر بہت साथ ساتھ کئی ایک سنن میں یہ روایات آئی ہے بلکہ وہ سکتا ہے اس دلیری کے ساتھ اور اس دلیل کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ان کو پہچاننا کچھ مشکل نہ ہوگا وہ ایسے نہیں کہ کراچی کے کسی محلے میں اور سرگوزے کے کسی گاؤں میں اور ادھر ادھر چھپے ہوئے ہو اور دو چار بندے اکٹھے نماز پڑھتے ہو پوری دنیا کو کافر سمجھتے ہو لا لا لا ہر بز نہیں وہ صحابہ کے راستے پر امرس کھڑے ہوئے علی الحق پر حق پر بالکل غالب دنیا میں ایک شہادت بد کے کھڑے ہوں گے حق کی ان کو رکھ کر حق پہچانا جائے گا ان کی پہچان نہ کافر کے لیے مشکل ہوگی کے لیے. آج کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے پہلے کبھی مسلمان ہوتا تھا تو بھٹکا کرتا تھا کبھی آ گیا قبر پوج لوگوں میں کبھی آ گیا سیکولر لوگوں میں اور اسے پتہ نہ چلا اصل اسلام کا بڑی دیر کے بعد اسلام حقیقی کی طرف آیا کبھی آ گیا رابطیوں میں کبھی آ گیا بدتری بدعاتیوں میں مگر آج اس طرح سے کفر و اسلام کی ٹکر بازی ہو گئی اس طرح سے اسلام کی ترجمانی کرنے والے بے لاغ اور دلیر ہو گئے کہ وہ مسلم ہوتا ہے تو سیدھا آتا ہے ہے تو آتا کے اندر یہ کون ہے جو اپنی نیندوں کو برباد کر چکے کون ہے جنہوں نے دنیا کی تمام آسائشوں سے بھرے ہوئے گھر چھوڑ دیے کون ہے جو نوجوانی کے عالم میں اپنی بیویوں اور اپنی منگیتروں سے جدا ہو گئے یہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے بے ہو گیا قسم کے کی طرح پہاڑوں میں میں اور چٹانوں میں آ وہ جن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا مسلمانوں میں اللہ قلیل یہ غربت اسلام والے یہ کون ہے جنہوں نے پوری دنیا دہلا کر رکھ دی یہ کون ہے جنہوں نے اللہ کی رٹ کا سوال پیدا کیا اور کون ہیں جنہوں نے قبروں کو پوجی جانے والی کو گرانے شروع کیا اور ہمارے علماء اور ہمارے خلاطین اور, اور ہمارے خلفاء ہمیشہ ان پوجی جانے والی قبروں کو ان بتوں کو گرا کر لوگوں کو اس خوف سے نجات دیتے رہے کہ یہ مخلوق جس کے سامنے عبادت میں مخلوق کی غلامی سے نکلو اپنے مالک کی غلامی میں اس اکرام میں عزت میں ہو کتنی بڑی عزت انسان کو اللہ نے کتنی بڑی عزت دی اور انسان کو یہ عزت جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بھاتی کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام کی عبادت کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ اگر برکل پست ہو جائے گا بچ جائے, جائے گا اپنے سارے, کے سارے اختیارات معطل کر دے گا اپنی رضا کے ساتھ سر تسلیم ہم کرے گا تو اپنے آقا اپنے مالک کے ساتھ دے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وہی کی شرط کرتا ہے کہ آپ وہی سے جب مشورہ دے دنیاوی معاملات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ اس مشورے پر عمل تم اپنی ثوابدید کے مطابق کرو مسلم کی صحیح عدیث ہے کہ نبی علیہ اللہ نے جب مادہ خجوروں پر جس سے پھل بہت زیادہ ہوتا ہے وہ تو وہ تھے رات ہم واقعہ پڑھ رہے تھے ایک صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن رواحہ کا کہ وہ مسجد نبدی میں آ رہے تھے تو نبی علیہ السلاۃ السلام کی آواز ان کے کاندوں میں پڑی آپ خطبہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بالر تو وہی بیٹھ ہے اور ایک انگوٹھی جس شخص نے پہنی تھی سونے کی جب اس پر اعتراض کیا اور اس کو اتار کر نبی علیہ السلاۃ السلام نے پھینک دیا لوگوں نے کہا بعد میں موٹھی اٹھا لو مردوں کو پہننی حرام ہے اس سے فائدہ حاصل کرو اس نے کہا جس کو رسول اللہ نے پھینک دی میں اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم فضا جب اس نبی نے کہا یہ تعبیر کیوں کرتے ہو تو انہوں نے تعبیر نہ کی پھل کم ہوا پوچھا یہ کیوں کہا آپ نے جو پوچھا تھا تعجب سے کہ یہ کیوں کرتے ہو ہم نے اسے حدیث میں یہ, باپ سکتا ہے حدیث یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے اس دین کی حفاظت جو ایسے معاملات تھے وہ نبی علیہ اللہ کی زبان سے اللہ نے واضح کر دی باپ کی سارا دین ہے جو وہ فرمائے وہ اللہ کی بہین تو میں یاد کر رہا تھا کہ انسان مکرم اور معزز پیدا کیا گیا ہے ایک اللہ کی عبادت کے لیے وہ کسی غیر کی عبادت نہ کرے تو یہ لوگ کتنے رحیم و قریب ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے پونجی جانے والی قبریں جب بھی انہیں کبھی اقتدار حاصل ہوا توڑ کر یہ واضح کر دیا کہ اگر قبر والے میں کچھ کش دن کشا حاجت روائی ہوتا تو ہماری کام تو توڑ دیتا ہے جب محمد بن عبد البہاب اللہ کو سب سے پہلے امیر عثمان نے اپنی مملکت کے اندر تسلیم کیا دعوت حقہ کو اور آپ کی دعوت جو ہے اللہ کی دعوت وہ پھیلنے لگی اللہ کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا اور اس دشمن کے مقابلے میں پناہ میں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا بچہ بچی لینے کے لیے شفا کے لیے رز میں اضافے کے لیے دشمن پر فتح کے لیے چادرے چڑھاتے نظر و نیاز کرتے تو محمد بن عبد الباب نے کہا امیر عثمان کو بھی یہ قبر توڑنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے دلوں پر جو ہیبت بیٹھی ہوئی ہے وہ ہیبت ختم ہو جائے تو اس نے کہا کہ آپ جائیے اور توڑ دیجئے میں آپ کے ساتھ سپاہی کر دے اس نے کہا یہ نہیں امیر خود جائے گا اور پہلا کلاڑا تم چلاؤ گے امیر عثمان گیا کلاڑا چلایا قبر کو توڑ توڑیے کچھ بھی نہ ہوا لوگ سمجھتے تھے بابا محمد بن عبد الوہب ابھی پھٹ جائے گا کچھ بھی نہیں ہوا روڈ جاتا رہا توحید کے لیے دروازے کھل گئے اللہ کی مخلوق کی عبادت کرنے والا بد نصیب انسان اس ایک حالت سے نکر کر اللہ کی عبادت والی عزت میں آ گیا اور لوگوں کی آنکھیں کھل گئے اس کے بعد گئی عورت کو جب سزا دی تو قریب کے ممارات تڑپ اٹھے پھڑپ اٹھے انہوں نے کہا یہ شخص اگر توحید کو امن اسی طرح زندگی کے ہر میدان میں لے آیا تو یہ کسی کی نہ چلنے دے گا ہماری سرداریاں گئی ہماری ریاستیں گئی اس کے بعد اللہ کی چلے گی اللہ کے رسول کی چلے گی علیہ السلات و کوئی بڑا بڑا نہ ہوگا کوئی چھوٹا چھوٹا نہ ہوگا بڑا وہ ہوگا جس کو اللہ تبارک جو ہے اس کی حمایت حاصل ہو چھوٹا وہ ہوگا جس کو اللہ کی مخالفت حاصل ہو جیسے ابو بکر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی پہلے خطے میں کہ میرے لیے وہ کبھی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمایت ہے اور میرے لیے وہ ضعیف ترین ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ چندہ اور وہی جو بات گزاری تھی وہ لیا کرتا تھا کچھ نہ کچھ وہ بند کر دیا جائے گا اور وہ بہت بڑی رقم تھی اس نے محمد بن ابد کہ ہم آپ کو پناہ دے چکے ہیں رشتہ بھی دیا تھا اپنی طرف سے ایک لڑکی کا اب ہم آپ کو خود قتل کریں یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا آپ تشریف لے جائیں یہاں سے نفاق چلا گیا ایمان آزمائش ہو گئی ختم ہو گئی شہر کو نکال دیا معلوم ہوا یہ کام بہت بڑا کام یہ کام کرنے والے خردرے لوگ نہیں ہیں ظالم لوگ نہیں ہیں انسانیت کے ہمدردا کر گالیاں سنتے اگرچہ ان کی ریٹ کو تباہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے لئے کو کام کرنے کے لیے ان کے بچے بھی قتل کر دیے جاتے مرضی سے نہیں ہوا کہ بچوں کو, کو سوار کی پہاڑی پر کھڑا کر کے بےدردی کے ساتھ گولیاں ماری گئی اور ان کی چیخوں کی آواز ریکارڈیڈ ہیں لوگوں کو ہیلیکاپٹر سے پھینکا گیا ان کی کھوپڑیوں کو پھٹنے کی آواز دیجیے آتی رہی سب کچھ ہوا جن کی پاداش میں قبریں توڑی گئی ادھر چیخو پکار ہوئی میرے علی جوینی کی کمر پر ایک بینر دیکھی جس پر بینر لگے ہوئے تھے ہم کہ کہاں کو توڑنے والے آ گئے ہر رکو اپنے جڑا جو مدد کرو لے گیا لے گیا میرے بھائیوں توحید آسان نہیں توحید کے لیے قربانی دینا پڑتی اور جس شخص کو میں رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے پیغام کے ابلاغ و تبلیغ پر ضرورت نہیں ہے وہ تبلیغ چھوڑ دے اللہ اپنے دل کا خود محافظ ہے انا انا ہماری اسے کوئی محتاجی نہیں کہتے ہیں اپنی سے سب کفار ہو جائیں تو میرا اللہ الغنی ہے الحمد ہے کو کوئی پرواہ نہیں ہم عبادت کر کے اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے اپنا بھلا کر رہے اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ فطری تقاضا ہے ہمیں جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرے جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے جس کے تحت ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہم ایک آنے واحد کے لیے اس کی محتاجی سے نکل نہیں سکتے ایک ایک سانس کے لیے ہم محتاج سب سے بڑا رزق سانس ہے اپنے منہ اور ہاتھ پر ہم رہات رکھے اور بلکہ کسی اور کو کہیں ذرا زور سے ہاتھ رکھنا اور اس وقت چھوڑنا جب میری حالت غیر ہو تو اس وقت اللہ یاد آ جائے گا پتہ چل جائے گا اللہ کون ہے میں کون ہے اس اللہ کو چھوڑ کر کمر والے کی حفاظت اس سے حاجت بھائی مشکل خوش اور اس اللہ تبارت کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر جو ہمیں سب سے زیادہ شریعت کو نازل کیا کا بنا ہوا چلے ہم پر. یہ ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ واللہ جس نے ان چیزوں کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا ہوں؟ وہ انہی میں سے شمار ہو جائے گا سلا تو السلام کی اونٹنے کی کونچے کاٹنے والی ساری قوم نہ تھی ساری قوم کیوں دباؤ ہوئی؟ اس, اس شام کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا جب انسان کے پاس استطاعت ہو برائی کو روکنے کی پھر وہ اسے نہ روکے تو اس برائی میں شامل ہے نبی سرات اسلام کی احادیث ہے کہ, یہ سے کہ اللہ اس وقت عذاب کو عام کر دیتا ہے جب برائیاں ہوتی ہیں لوگ اسے دیکھتے ہیں روکتے ہیں، نہیں طاقت رکھنے کے باوجود ہاں طاقت نہ ہو تو اللہ کے ہاں طاقت کے مطابق اللہ کے نبی جب دنیا میں تھے گھیرا ڈال دیا اور وہ بہتر ہیں اور حق ایک ہے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں لہا میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوا کرتے اگر زمین میں اکثر بسنے والوں کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی کیونکہ ان کے پاس زن ہے یقین نہیں ہے یقین کے تیر چلانے والے ہیں آج دو اسلام ہیں ہمارے سامنے یہی سب سے بڑا امتحان ہے دو اسلام ہے ایک عوامی اسلام ہے ایک آسمانی اسلام اس میں کوئی شک نہیں میں واقعہ کی طرف فوراً آتا ہوں کیونکہ شریعت ہمیں واقعہ کے اندر چلاتی ہے شریعت کسی جنگل میں ہمیں چلانے کے لیے نازم نہیں ہوئی واقعہ میں چلانے کے لیے نازم ہوئی واقعہ میں چلتے رہے تب بھی تو کہا یا شعائب اخلا ر عبادت تجھے یہ کہتی ہے کہ اپنے آبا کی جو عبادت کرتے تھے اور جو اسلام ہمارے نزدیک چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑ دے مانشا اور اپنے مال جو ہم نے کمائے ہیں اس میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کرے اب تیری جگہ کرے گی یہ سود ہو گیا یہ حرام ہو گیا یہ زکوٰۃ ہے یہ دینی ہے یہ زکات الفطر ہے یہ وراثت ہے اس طرح تقسیم کر دی مال ہم نے کمائے ہے تو نمازیں پڑھنا کا انتر حلیم الرشید تو بڑا حلیم بڑا رشید ہے مان لیا بڑا نمازی پرہیزہ متقی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کے سارے میدانوں میں تو اب اپنا چلانا شروع کر دے تو لوگوں کو نکال کر اپنی سرداری قائم کرنے کے لیے آیا ہمیشہ یہ ہوا سیاسی رنگ دیا کیا کہا تھا نے جب جادوگر سجدہ ریز ہوئے یہ ہے تدبیر کے لیے تم نے یہ بڑا جادوگر تم نے اس سے جادوگر جادو سیکھا ان ہاذانی یہ دو جادوگر ہیں بہت بڑے انہوں نے چکر چلایا تاکہ تمہیں یہاں سے نکالے اور اپنی ریٹ قائم کر دے تمہاری ریٹ ختم کر دے یہی ایمان اور اسلام کی جنگ آسمان نہیں ہے اس میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دو جماعتیں تھیں آج ایک آسمانی اسلام ہے ایک عوامی اسلام ہے اور ہماری آزمائش اسی میں ہے کہ ہم اسلام کے میں عوامی اسلام کو رد کرتے عوام کے اندر اور عوام ایک قوت ہوتے ہیں ہمیشہ ایک قوت ہوتے ہیں اسی لیے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے کہا الله میں تم سے بھی مری اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ بت ہو ملک کا وہ بت ہو قوم کا وہ بت ہو قبر کا وہ بت ہو کسی ثقافت کا وہ بت ہو کسی گھڑے ہوئے فکر کا سوشلزم کیمزم یا کوئی بت بھی ہو وہ تو طاقتور ہوتا ہی نہیں طاقتور تو وہ ہوتے ہیں جو اس کی عبادت کر رہے ہیں معاشرے میں وہ کھڑے ہوتے ہیں مقابلے پر اس کہا لیے کہ اِنَّا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ <اللَّه> میں تم سے بری اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے بری یہ ٹکراؤ بڑا شدید ہے اور اس ٹکراؤ کے بغیر اسلام پر چلنا ممکن نہیں اسلام ہے ہی ٹکراؤ ہم امتحان گاہ میں بیٹھے اپنا پرچہ دینے کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے ہمیں ہر کوئی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو اٹھارہ سال کا ہو گیا اٹھارہ سال کھا چکا باقی زندگی رہ گئی جتنی بھی ہے اور ہمارا زندگی کا سورج جو ہے وہ اپنی چال چم رہا ہے اور ایک دن اس نے غروب ہونا ہے ہر ایک نے برا نہیں ہونا اس کی وقت سوچنے کا سمجھنے کا میرے بھائیوں یہ بات ہے اصل بات کہ اللہ کے دین پہچان کرنے تب اللہ کی عبادت ہوگی تو عبادت کا طریقہ پہچانتا نہیں وہ عبادت کا حق کیا ادا کرے گا ٹھیک ہے اللہ نے عبادت کے لیے اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا خالص عبادت خالص قبول کرتا ہے نہ آج جو آپ کے سامنے عوامی اسلام ہے اس میں نبے فیصدی نی ننانوے فیصدی عوام ہے اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے اور ہم مخلصین بھی ہیں مخلصین کی بربادی کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو خود ہمت ہار جاتے ہیں اور جو مسجد میں خالص اسلام بیان کرتے اسے میدان میں نہیں لاتے میدان میں آ کر ہوا نکل جاتی ہے یہ کل کیا ہوا ناموس رسول پر جلوس نکلا صلی اللہ علیہ واہدی وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ. کون کہتا ہے یہ خیر نہیں ہے بہت بڑی خیر قادری کا قتل کرنا ایک استاد رسول کو بہت بڑی خیر ہے الحمد للہ سنو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد گستاخی کرنے والوں کی زبان ایک وقت تک تو کانپتی رہے گی کہ کوئی کہانی نہ نکل آئے قطر نہ کر دے اور یہ واقعہ بھی بہت زبردست ہے کہ عوام نے محبت کا اظہار کیا اتنا جوش آیا انہیں کہ سڑکوں پر نکل آئے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اسلام سے جذباتی نظو باقی واقع کی تعریف کرتے اللہ نہ کرے کہ وہ کرتا ہے اللہ مگر اللہ نے بہت بڑا کام کیا کام کی تعریف کریں گے اس کا بھی دل بڑھائیں گے بھائی تجھے اتنا بڑا کام ہو گیا اے اللہ کے بندے اس کو چھوڑ دے تاکہ اللہ کیا اتنے بڑا مقام ہو وہ نہ ہو کہ تم حسرت ناک موت لے کر مرے کہ تو اتنا بڑا کام کرنے کے بعد ایک دروازہ کھولنے کے بعد نبی علیہ سلاد و کی محبت کے اظہار کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے محروم ہو جائے دوسری طرف لوگوں کا نکلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اظہار کرنا یہ بہت بڑی خیر خوبی ہے اس جذباتی لگاؤ میں عوام کا کیا فریض علما کا کیا فریض ہے فریضہ یہ ہے کہ ان کے جذباتی لگاؤ کو حقیقی اسلام میں بدل دیں گے بتائے کہ یہ ناموس کام نہیں آئے گی ناموس سے لڑنا مرنا گولی کھانا جب تک تم تو خالص نہیں کرو گے جب تک کرنے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب پر ویز دلائی کا بھی ماتھا چما جاتا ہے اور ہمارے ماتھا چن لیا اور اسیج پر راسلی بھی بیٹھا کبر پونج بھی بیٹھا سارے ناموس پر के کے सारे سارے के کے لیڈر یہ کیا ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ ہے زمین پر بنایا ہوا عوامی اسلام یہ آسمانی اسلام نہیں ہے ہاں اگر سٹیج پر چلا گیا گیا ہے ہے مومن تو صرف اس تدبیر کے کہ کوئی نہیں میں یہ برداشت کرتا ہوں یہ شرکیہ نعرے بھی سنتا ہوں اور ان کو بھی بیٹھا ہوا برداشت کرتا ہوں جن کے نزدیک ناموں سے رسول یہ ہے کہ محمد شفیع کو دس دن پہلے امام مسجد کو ایک توحید والے کو اور اس کے بیٹے کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے کے نزدیک کیا جس کا لیڈر کاف لیگ کا لیڈر مشرف کہتا میرے لیے پہلے پاکستان اور پھر اسلام جو دو کتے دبا کر اپنی بغلوں میں کہتا مستفی کمال پاشا میرا تخیر الاتی لیڈر ہے جو مسجد پر دس دس آٹھ ساٹھ سال کی بچیاں قرآن جل گیا لوگ جل گئے واقعہ تازہ کر دیا یہ شخص بھی آ کے نام سے رسول کے لیے بیٹھا ما ماتھا چوم رہے اگر کوئی اس میں یہ تو محمد بن, والا کام ہے، یہ تو بن مسعود رضی اللہ کا اعلان والا کام ہے جب ایمان لائے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم میں ایمان و اسلام کا اعلان کرتا ہوں کہا نبی علیہ سلاد اسلام کو پتھر مارے تھے تو وہاں پر یہ کام اس طرح کرنے کی گویا انہیں تدبیر جو ہے نبی علی سلاد کو ان کا یہ معاملہ محبت کرتے بڑے خوبصورت انتہائی والے انتہائی ان کے شاندار لیڈر جا کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے توحید کا اعلان کیا ہر طرف سے تیر آیا ہر طرف سے تلوار آئی ہر طرف سے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کو پیارے نہیں ہے بھائی، سنی بات کرتے ہی جس میں یہ ضرورت ہے اللہ اس شخص وہ لوگوں میں ہے بھی مرجا میری یعنی بڑا عالم ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں جلسے میں جاتا ہے تو جلسے کو رونق مل جاتی ہے بات سنی جانے والا عالم ہے معروف عالم ہے بات اخباروں میں بھی چھپے گی وہ اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے پہلے اس کو پیار کرے. اچھی باتیں سنائے کہ اس نے قادری نے جو کام کیا ہے یہ کام تو وہ کام ہے جو بڑے بڑے نہ کر سکے جلوس نکالتے رہے تقریریں کرتے رہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس نے نکھ ڈال دی ان کو ان ظالموں کو آج اپنی پناہ ڈھونڈتے پھرتے سمجھ نہیں آتی گارڈ کس کو رکھے اور اس اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو تو نہ جانے اس کا اجر کیا ہوگا خوب بڑا چڑھا کر تیار کرنے کے بعد ان کو قریب لانے کے بعد انتہائی مٹھاس کے ساتھ یہ بتا دے کہ اگر اللہ تعالی کے راستے میں نے میرے بھائی تم بھی جو نکلے ہو قادری کی طرح مر جانے کے لیے اللہ کے راستے میں اگر تمہارے پلے میں اسلام کی صحیح سمجھ اور توحید نہ ہوئی تو نہیں بخشے جاؤ گے اور آج کے اشراف یہ اور یہ ہیں ان سے بچ جاؤ میں دیکھتا ہوں بھی کون سے اسٹیج پرنے دے ہمارے دوست تھے چھوٹے آدمی تھے بڑے آدمی جو نہیں تھے بڑے آدمی ہوتے تو کوئی یہ سلوک نہ کرتا بات تو پوری کر لیتے فریق الرحمان رحیم نوجوان عالم تھے کہتے کہ میں جا رہا تھا غالب وال کی طرف ٹانگے میں بیٹھا تو وہاں پر ایک شخص کے لیے آور اور نشین کو جو قبر والا اس نے ہاتھ دے کر رکھ لیا آگے جب پہنچے تو جناب جلسہ جو تھا وہ سارے لوگ آ چکے تھے اسٹیج خالی تھی اور کوئی چاہیے تھا انہیں بنداشوں کے جو وقت نکالنے تو انہوں نے ان کو دیکھا اور ہاں آئیے دیا کیونکہ وہ یار یہ بند کرے وہ بھائی یہ شیطان کا کام کرتا ہے کسی کو ضرورت نہیں ہوئی مسجد میں موسیقی داخل کرنے کی مگر شیطان نے ہمارے ہاتھوں ملتظمین کے ہاتھوں یہ داخل کر دی حتیٰ کہ بھائی تمہارے ورنہ یہاں کچھ ستار کتار لے کر داخل ہونا چاہے اس مسجد میں تو ساری دنیا بلکہ تلنگا بھی کہہ دے گا مسجد ہی اوئے رک جائے مگر سوچ کے بڑے بڑے متمین کو بیت اللہ میں, میں نے خود اپنی سے دیکھا گاڑی ہے نماز ہے سب کچھ ہے موسیقی بول جو چل رہی ہے نماز ہو رہی ہے تو بیان کرو ان کا آج میں ابھی پر آ رہا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جو ہمارے الیکشن کے لیے چودھری صاحب یا شیخ صاحب کھڑے ہیں حملہ کر دیا وہ سارے لوگ ہمر تنگوش ہو گئے واقعی ایسا تھا اور جو گدی والے پیر ہیں وہ جو دفن فنا فنا فنا حضرت صاحب شیخ صاحب یہ صاحب وہ صاحب انہوں نے انہیں ہاتھ دے کر رکھ لیا اور میں کہتا ہوں یہ خود کی مرا تھا اسی وقت انہوں نے جناب ان کو کھینچنا شروع کر دیا سپیکر جدا کرنا شروع کر دیا یہ سپیکر کے ساتھ چمٹ گئے بڑی شائع تھے وہ بھی ما اللہ جو بہت تھی انہوں نے بتیاں آف کر دی یہ اسپیکر کے ساتھ چمٹے چمتے مول صاحب اوپر کبھی اسپیکر اوپر چھوڑتے لے گئے آخر انہوں نے اسپیکر بڑے زور سے ان سے کھینچا اور مول صاحب کو دو چار دھکے مارے اور باہر نکالے باہر نکل کر انہوں نے تکریف شروع کر دی پیپلز پارٹی والا ہے اس نے کہا یہ موقع ہے ہمارے ووٹ بنانے کا تو چلا جائے بسم اللہ وہ مگر یہ حال ہو کہ علی ہجویری کی قبر کو مرکز بنا کر جلوس وہاں سے نکلے اور نکلے بھی چیف جسٹس کی بحالی کے لیے چیف مجر کی بحالی کے جو اس قانون سے فیصلے کرتا ہے جو اس کے لیے مقدس قانون ہے جسے انسانوں نے پاس کیا ہے جو انسانوں کا بنایا قانون ہے بہت جگہ اللہ کے قانون کے موافق ہوتا ہے بہت جگہ ٹکراتا ہے اس کو کیا پرواہ اس نے تو اس قانون کا حلف اٹھایا اس کے مطابق فیصلے کرنے اس کی جے ہوگی وہ ترازو ہے جس سے اس نے توڑنا ہے اللہ کے ترازو توڑنے والے اور مخلوق کے بنائے وہ ترازو سے تولنے والے لوگ ان کی بحالی کے لیے جلوس نکلا علی حجوری کی قبر سے نکلا وہ قبر جو پاکستان میں پوجا جانے والا سب سے بڑا بت ہے تاکہ جلوس میں جان پڑ جائے اور جلوس کے قائدین وہ لوگ تھے جن میں سے چھوٹے بھائی نے قبر پر چادر چڑھائی کیونکہ آٹھ سال مکہ میں رہ آئے تھے ان نے کہا کہیں لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ ان میں بھی شاید قبر پرستی نکل گئی ہے نہیں ہم قبر پرستی ہیں فکر نہ کرو تمہارے ہی ہیں چادر چڑھائی جس پر شر کیا تھے یہ دو رہنما تھے پیچھے توحیدی جماعتیں بھی تھی یہ کون سی توحید ہے اور کون سا اسلام کا یہ انداز ہے یہ آسمانی اسلام نہیں ہے یہ عوامی اسلام آج اس کا فرق ہی مشکل ترین اس میں حق کی بات کہنا مسجد میں الحمد للہ پاکستان میں کہنے کی گنجائش موجود ہے اللہ کرے اس سے معاملہ اور زیادہ آزاد ہو ورنہ بہت سے ممالک ایسے ہیں مسلمانوں کے جہاں یہ گنجائش بھی ختم کر دی گئی پاکستان میں موجود ہے مسجد میں بات گنجائش مگر ان میدانوں میں جہاں عوام یہ یہ بات نہیں کی جا سکتی الا کہ کوئی اپنی جان کو تری پر رکھ دے اور یہ بات کر لے الحمدللہ اللہ نے کتار اور جہاد کو لوٹا دیا اس امت میں کیونکہ یہ اس امت کا نہ بدلنے والا خاصہ ہے فرمایا, لا تزال من حق پر غالب ہوں گے کریں گے اللہ کے راستے لا من جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا نہ وہ کچھ بگاڑ سکے گا نہ مخالف کچھ بگاڑ سکے گا مٹھی بھر لوگ ہیں اللہ کے جھنڈے کو لے کر کھڑے ہوئے بڑی کمزوریاں بھی ہیں یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں ان کے بارے میں تزکیاں کر رہا ہوں کہ وہ بالکل نہیں بڑی کمزوریاں مگر دن, دن کمزوریاں چھٹتی بھی دکھائی دیتی ہیں ایک وقت تھا کہ جب روس کے ساتھ کتاب ہو رہا تھا اس وقت نو جماعتوں میں تین جماعتوں کے سربراہی قبر بھوج تھے اور اس کو بھی علماء نے جہاد کرا دیا پوری دنیا کے اکثر علماء نے اور دنیا عمر کر آئی اس کتاب اور جہاد میں اور وہ جہاد ہوا اور اس کے بعد اس قدرت کے ساتھ اس دہن کے ساتھ اس خرابی کے ساتھ اور وہ کبر تھا اس کے باوجود سے علماء نے جہادی قرار دیا کیونکہ بہت سے مسلمان وہ صرف اس لیے لڑ رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرزمین پر کفار غلبہ کر کے سب کو کافر بنانا چاہتے ہیں اس وقت جو روس کی فوج کے ساتھ نکلے کلمہ پڑھنے والے سپاہی کوئی پرواہ نہیں کی گئی ان کی نجیب کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو گھسیٹا گیا یہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا کسی کو کلمہ اتنا نہیں آیا آج بھی جو نیٹوں کے ساتھ افغانی فوجی نکلتے ہیں اخبارات بھی انہیں ہلاک لکھتے اخبارات بھی یہ جرات نہیں کرتے کہ انہیں شہید لکھے وہ نہیں کلمہ پڑھتے اگر پاکستان میں بندہ کلمہ پڑھے تو زیادہ, زیادہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوتا ہے افغانستان میں پڑھے تو کم ہوتا ہے یہ تقسیم اللہ نے جو کہی نہیں تھی یہ عوامی تقسیم ہے یہ حب المتنی ہے یہ وطن کی پوجا ہے یہ عبادت ہے غیر اللہ اور کیا ہے معیار کیوں بدل گئے اس وقت تو جہاد تھا آج جہاد نہیں رہا جب کہ پہلے کی نسبت آج قیادت صنفیوں کے ہاتھ میں پوری دنیا اس جہاد کی قیادت صنفیوں کے ہاتھ میں آج بھی اگر کہیں سٹیٹ اسلامی قائم ہوتی ہے عرب کی تو الحمدللہ ہی امیر ہوگا اور شدت اور بدا اور زلالت جاتی رہی آج تو یہ حال ہے کہ ان کے ہاں توحید کا تصور کھل کر پایا جاتا ہے اور وہی تو ہیں جنہوں نے قبریں گرائی جانے والی اور میرے ٹھیلے بند کیے اٹھائے, توڑے اور اسلام کے نام کا بہت کچھ اس نے اسلامی کام بھی کیے مگر نا عقیدہ تھا اس کے پلے میں توہین و سنت کی دشمنی تھی اور شرک تھا تو کو اس نے خوب قتل کیا سنیوں. اور جب وہ حاکم ہوا تو کیا حال ہوا تھا اب میں نام نہیں لیتا کوئی ضروری نہیں آپ جانتے کون کون تھے یہاں اسلامی جماعتوں میں جو اس کی حمایت کر رہا تھا اکثر نے حمایت کی اور حمیری کے انقلاب کو سراہا حمیری کو مبارکباد دینے کے لیے پاکستان سے وفد گئے اس کے اسلامی انقلاب پر مگر جب امت کے اندر دین کی سمجھ اس غربت میں نہ تھی دین کی سمجھ والے علماء با دلیر تھے اسلامی حکومت قائم تھی اور ان کا کوئی سہارا تھا بننے والا ان کے پیچھے کو بیگ تھی اور حکومت قائم رہی جس کو خلافت فاطمیہ کہتے جبکہ نہبی علی سلاط اسلام کی فاطمی اولاد تھے نہ وہ خلافتھی کہ علامہ سلیتی جو کہ ہاتم الاتے ہیں کہ رات میں لکڑیاں اکٹھی کرنے والا رہتے فاطمی خلیفوں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ گفار ہیں امام ابو شامہ بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے بقاعدہ ان کتاب لکھی اور اسی طرح سے اور غلام ہے اور صلاح بین رحیم رحمتہ انہوں نے ان کی خلافت کو تار تار کیا اور وہاں پر خطبہ عباسی خلیفہ کا مصر میں جاری کیا اور ابن تعمیر نے کفار کا اور اس کے بعد تمام غلام نے کفار کا آج یہ حال ہے کہ خمیری کے انقلاب پر مبارکباد دی جاتی ہے یہ کون یہ عامی ہے یہ عوامی اسلام ہے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوا اسلام جو آسمان سے نازل ہوا وہ ایک مارکا ہے اور یہ مارکا جب ٹھنڈا ہوگا جب دنیا میں صرف ایک گروہ کار کا جب تک مسلمان اور کفار دونوں ہیں یہ مارکا ٹھنڈا نہیں ہوتا جب اکیلے مسلمان رہ جائیں گے اللہ ان کی روئی کا مت کر لے گا سب بہت ہو جائے گا ایک ہوا خوشبودار چلے گی اور جب صرف کفار رہ جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی مار کا دنیا کا قائم ہی اس وقت تک ہے جب تک یہ دونوں گروہ ماں ہیں دونوں گروہ جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں اہل ایمان جنت کے درجات کما رہے ہیں اہل کفر ہر روز اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی عزیمت کو دیکھنے کا کتنی دنیا مسلمان اگر کسی نے آج اطائے منصورہ پہچان رہا تو سب سے پہلے ان کی توحید کو ابرض ہونے کی وجہ سے پہچانے کہ ان کی توحید واضح ہے انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کیا کہ انہوں نے توحید اور شرک کو جدا جدا بیان کیا حاج ہی عقیدہ تنا میں اب وہ عراقی نہیں محم اللہ اللہ نے جگہ دیا عراق کے امیر المومنین مجاہدین کے شہید ہو چکے ہیں ہمارے گمان میں تو انہوں نے حاج یہ ہمارا یہ ہمارا عقیدہ اس میں پہلا عقیدہ یہ لکھا کہ ہم کمر پرستوں کے ساتھ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے غیر اللہ کی پکار لگاتے اور ان شرکیات اور خرافات میں حتیٰ کہ تمہیں ایک اللہ پڑی دوسری شک یہ ہے کہ راسدی جو ہے یہ بھی مشرکین ہیں ان کا یہ اور یہ شرف یعنی آئمہ کو معصوم کہنا قرآن کو بدلی کتاب کہنا اور اس کے بعد مشکل کشا کہنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو صحابہ کو کفار کہنا ان سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا جب تک یہ راخذیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل نہ ہو تیسری شک یہ سیکولر جماعت ماں بعض پارٹی یا پیپل پارٹی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو اسلام ہے معیشت ہماری اسلام نہیں ہے وہ سوشلزم ہے سیاست ہماری اسلام نہیں جمہوریت ہے طاقت کا سرچشمہ اللہ نہیں بلکہ وہ نہیں, نہیں کہتے اس کا مطلب یہ بنتا ہے وہ عوام ہے جو امام جامن پہنے ہوئے جان دیتے ہیں اور پھر ان کو شہید کہا جاتا ہے سارے شہید بن جاتے ہیں سلمان تاثیر بھی شہید ہے اور اللہ کے ہر کے قربان چاہیے نہ زمین کو پھاڑتا نہ آسمان کو گراتا ہے مہدت دیتا ہے ارحم الراحمین جو ہوا تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر یہ بات جو ہے بہرحال اٹھی ہوئی ہے اور یہ مارکا برپا ہے اور بہت تھے ہمارے جھنڈے سب سے زیادہ تھے ہمارے لوگ سب سے زیادہ تھے وہ تعداد ہی بڑھاتا رہے گا بیکار اس کو کچھ نہیں ملے گا فتح کی ایک ہی شکل ہے اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن کے اٹھے ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا وہی تمہارے قدم جما دے گا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا, بات. اِن اگر تم کا دامن تھامے رکھو جم جاؤ سرا حق پر اور وہ تقلی کی بنیاد پر تمہارا جم جانا ہو لا یا درکم کئی کوئی تقدیر خفیہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی اللہ کے دین کی حفاظت, کر. اللہ حفاظت کرے گا اور مدد صرف یہی ہے کہ دنیا میں مادی فتح, فتح مقرر ہے وہ تو ہونی ہے ہی ہی ہماری کیا خوب کا شیخ سفر ہماری کہتے ہیں کہ اللہ نے اسباب دے دیے آج کفار کو اہل ایمان کا امتحان ہو رہا ہے مگر ان اسباب سے نہ گھبراؤ بل نہ توڑو یہ سب ہمارا مالک نعمت ہے جو اکٹھا کر رہے ہیں وہ وقت تو ضرور آئے گا مگر مادی فتح سے پہلی فتح جو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ پر یقین ہو وہ کٹ رہا ہو وہ دنیا کے اندر دنیا کے نظر میں رسوا ہو رہا ہو اس کو اپنے بھی, بھی گالیاں آم امن کو تباہ کرنے والا اور وہ پھر بھی اللہ کے آسمانی راستے کی دلیل کے روشن ہونے کی وجہ سے اپنے سینے میں مطمئن ہو یوم یقوم ہم مدد کرتے ہیں ہم غلط دیتے ہیں انہیں تمام وسواس پر اور تمام دشمنوں پر اس دنیا میں بھی اور اس دن بھی وہی غالب اور فتح یاد ہوں گے جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان باتوں میں سے کہی گئی حق بات پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل پہرا ہو کر جم جانے کی توفیق عطا آمین یہاں تک کہ ہماری جان اس حال میں نکلے اللہ ہم سے راضی ہو ہم رب ضلج کرام سے راضی ہوں اس کے علاح واحد ہونے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولے پر حق ہونے پر اور شریعت کے واحد راہ نجات ہونے پر آمین یا ارحم راہمین اب کوئی سوال کسی کی وضاحت کے لیے یا سمجھانے اور سمجھنے کے لیے پوچھنا ہو